في سے مسرت توحیدیا سورت الخلاص تصیر ابن قصیر الحمد للہ ہر بلا الوین وسلاد وسلام والا اشوف لمبیا و سید سیدنا محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الوہ اما سم کالمف سے رحملہ ادا منفا بھی اومی ہیلومی کفی دارنی آمین ار انکل ذکر سبب نزولها وفضلها قال الامام احمد حدثنا ابو سعيد محمد بن مير الصاغاني قال حدثنا ابو جعفر الرازي قال حدثنا ربيعه بن انس ان ابي العاليه عن ابي بن كعب ان المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم یا محمد سسم ان سبلن عرب کا فنزل اللہ تعالا کل احد اللہ یو لم یق اللہ اب سلامت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کے سبب نزول اور اس کے فضائل کے بارے میں جو روایات ہیں حضرت ابی اپنے کاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ان لنا اللہ رب کا اپنے رب کا نسب بیان کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارک یہ صورت مبارک نازل فرمائی کہ ان کے رد میں یعنی نسب تو اس کا ہو نا جس کا ماں باپ ہو عرشتہ ہو اللہ کی رضات ایسی ہے کہ جس سے پہلے بھی کوئی نہیں اور بعد میں بھی کوئی نہیں نہ جینا نہ جینا گیا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا وک اللہ لَمْ اللہ وَلَمْ لم ی لد و كُفُوًا یو لد ول یق کف احد و کبن جرین منی زادہ ابن جریر و محمود ابن خداش ان ابی سعید موحمد محمد ابن ولم ابن جری وی کائی سب شعیند علاس یموت و لموت علا سیورس ولاحجل یو تو ودا یورس ولمی کلو کلمی کلو شبی ہوا ادر سک میسری شی و راہن بھا ابھی سید محمد میسر سم رواہ ترمزی ان ان ابد اللہ موسا نبی جعفر ان الربی عالیہ سے ابی سعید ابس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمزی اور نے جری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ ذکر فرمایا ہے لیکن اس میں انہوں نے یہ زیادہ روایت بھی فرمائی ہے کہ اسمد اس کا معنی ہی ہے لمی جلد نہ جینا گیا نہ جینا نہ ہے نہ جینا گیا ہے لئی سی جو پیدا ہوگا اس پہ تو موت آئے گی اور جس پہ موت آئے گی تو پھر اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی اور اللہ کی تو ذات ایسی ہے جس پہ نہ کبھی موت آئے نہ کبھی فنا آئے اور نہ کوئی اس کا وارث ہے وَلَمْ لمع لَهُ کفون عہد یعنی کوئی اس کا ہمسر نہیں وَلَمْ لم لَهُ شبی وَلَا والا اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شبی نہیں کوئی برابر نہیں سر کا مثل ہی اور اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں مثال نہیں اس کو امام ترمتی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابی سعید سے اس صنعت کے ساتھ زیادہ بہتر ہے حدیث آخر فی کال اللہ حافظ ابو یا حدس نہ سر جبن یونس کالا حدسنا اسماعیل ابن و مجالد ان سماق ان ان جابر رضی اللہ تعالیٰ ان ان صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ ایک آرا بین بکسدے کے دیہات میں رہنے والا آدمی حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا ان سب رب کا آپ اپنے رب کا نصب بیان فرمائے آخر یہ اسنادلم و تکارب وقد ربن وقدار النبي سبنسی ان ابھی وا ان قال وسلوم وائل مرسلن سمر ابترانی و نادی سے عبد الرحمان عبد الرحمان عثمان طلائی سلمتا قال قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم کُلحب الله احد اللہ ہر شے کا نصب ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی کی تو شان یہ ہے کہ وہ اے اکیلا ہے وہ لا شریک ہے اور سمد مانا جو خالی نہیں جو بے نیاز ہے جو ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں حدیثن آغرفی فضلہ کالل بخاری وہ حد حدثنا محمد هو <تصفح> حدثنا احمد بن قال حدثنا ابن وحب قال احمدیب عائشة زوج مبدر رحم ہدس امرحم وسلم عن عائشة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاةهم فيختم بقله الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذارك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فکل سلوہلی ائ شائنی سنکلوح فکال اِفتر رحم وبلا فکالبی وسلامخبرو اد اللہ تلا یو ہب و ہا کدار في کتابی توحی ذکر محمد ظہلی اس سے مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سریا یعنی فوج بھیجی تو اس کا امیر بنا کے بھیجا <تصفح> وہ جب بھی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے جو بھی سورت پڑھتے لیکن آخر میں کو اللہ آباد پڑھتے جب وہ واپس آ گئے تو انہوں نے حضور پاک سے عرض کیا کہ یاسل اللہ یہ ہمیں نماز پڑھاتے رہے لیکن ہر نماز میں ہر رکعت میں ہر سورت کے بعد کو اللہ آباد پڑھتے ہیں تو آپ نے بتایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے جب اسے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کیونکہ اس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے اور مجھے یہ صورت جو ہے بہت محبوب ہے میں اس لیے اس کو ہر رکاط میں ہر نماز میں پڑھتا ہوں جب انہوں نے حضور کو بتلایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بدلا دو کہ تم اگر اس صورت سے محبت کرتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرتے تو یہ ایسی صورت ہے شان والی کہ جس کی محبت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت نصیب ہوتی ہے تو اس کو محد سینے کے نام رحمۃ اللہ علیہم نے مختلف احادیث میں ذکر کیا ہے کالل بخاری و کالی اللہ, تعالی فی اللہ تعالی رجل فی مسجد ف کان کلف تورت ن یو بہار مکل حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ كَانَ یو سُورَةً نام فکان یس نو جا فِي كُلِّ کلکی فَكَلَّمَهُ ہو کالو إنك تفتتح بهذه سم لا أنها حتى تقرا فإما ان کتتی ہاردی سورت ساترا اہ تجی تک من بھی تریکی ببتم انؤلی کھا وت ک فل ارسم و کالیا فلا محق ولک هذه مارتی سور دھی کلر قال اہ بوہا کالحبل اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب اس میں لکھ فرمایا ہے کہ ایک انصاری تھے جو مسجد قبا میں امام تھے اور وہاں وہ نماز پڑھاتے تھے تو جب سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھنی ہوتی پہلے کو لوگ اللہ آباد پڑھتے پھر دوسری سورت پڑھتے اور اسی طرح وہ ہر رکات میں کرتے تھے فاتحہ پھر سورت اخلاص پھر دوسری سورت تو اس کو ساتھیوں نے نماز پڑھنے والوں نے کہا اللہ کے بندے اگر تم نے سورت اخلاص ہی پڑھنی ہے تو کافی ہے پھر اور سورت کیوں ملاتے ہو اور یہ سورت بھی لازمن تم پڑھتے ہو نے کہا وہی بات سنو میں تو اسی طرح نماز پڑھاؤں گا اگر تم چاہتے ہو تو میرے پیچھے نماز پڑھتے رہو اور اگر نہیں چاہتے ہو چھوڑ دو میں اسی طرح پڑھاؤں انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تم ایسا کیوں نہیں کرتے جیسے تمہیں سارے مختری کہہ رہے ہیں اور ہر رکات میں تم سورت اخلاص آخر کیوں پڑھتے ہو تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ اللہ اس کی محبت جو ہے تمہیں جنت میں داخل کر دے گی تو سورت الاخلاص جو ہے اس کے بڑے فضائل ہیں جو علماء کے رام نے روایات سے ثابت کیے ہیں آکدہ رواح الباری کن مجلومن بھی وقد رواه ابو يوسف الترمذي في جامعه البخاري ابن اسماعيل ابن ابي اويس بن عبد العزيز ابن محمد الدراوردي النبيل الله ابن عمر بن عبد الرضا سوا ثم قال الكريمي غريب من حديث عبد البهذيل ان مبارک وجرن کال یا رسور اللہ انباد ہی سورا خل کر جنا اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی وهذا الذي قلته الترمذي قد رواه الامام احمد في مسنده متصلا فقال حدثنا ابو النذر قالاتنا مبارك بن فزاله عن ثابت ان انس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اني احب هذه الس قل هو الله اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے محبت ہے فقال رسول اللہ محبت کا ادخل کہ اس کی محبت ہی تمہیں جنت میں داخل کرے گی حدیثی کونے آتا حدی لو سلسل قرآن یہ یعنی ایک بٹا تین حصہ قرآن پڑھنے کے برابر اس کا سواب ہے کاسمائیل <تصفيق> فقل نبی صلی اللہ صبل قرآن اس روایت میں بھی آتا ہے ابھی سعید فرماتی انجرن سمعہ اجرن اس نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ سورت الخلا سی پڑھ رہا ہے اور بار بار پڑھ رہا ہے اور بار بار پڑھ رہا ہے تو حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضرت یہ بس اسی سورت کو بار بار پڑھتے ہیں تو حضور پاک نے فرما نفسی بےد مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے ان حالتا دل وسلسل قرآن یہ سلس قرآن کے برابر ہے یعنی اندازہ کریں کرے کہ جس نے تین دفعہ پڑھ لی تو پورے قرآن کا ثباب اس کو مل گیا تو یہ اتنی عظیم نعمت اور شان والی صورت ہے کالا صلی اللہ علیہ حدیث آخر قال بخاری رحمہ الله تعالی حدثنا عمر بن حفظ قال حدرنا ابی قال حدرنا آمش حد قال حدرنا ابراہیم الزہاق المشرقی النبی سید رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجد من یکرہ سلسل قرآن بھی لیلت فشک ذا لکا علیہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس صد کے ساتھ ابھی سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا یا تم اس بات سے عاجد ہو کہ ہر رات میں تیسرا عیصہ قرآن پڑھ لو تو ان کو بڑا مشقت گزری کہ روزانہ یعنی دس پارے منظر پڑھنی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی اینا نہ یتی گیا رسول اللہ فقال اللہ الواحد السمد یعنی یہ سورج جو ہے سلسل قرآن کے برابر ہے سمی تو جافر محمد بن ہاتم وزا کبھی عبد اللہ کالا کال ابو عبداللہ اللہ البخاری ابراہیم مرسن ذہا مسلطن تو اس صورت مبارک جو ہے یاد رکھیں کہ اس کی بڑی شان ہے اور بڑی عزمت ہے کیونکہ مدار نجات جو ہے یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی توحید پہ ہے اس کے بغیر نجات مل ہی نہیں سکتی اور توحید کیا ہے عقیدہ ہی یہ ہو کہ معبود برحق جو ہے وہ ایک ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا وح لہ الملک کے الحمد ملک و, یحی و یمید کل ہم شہ اسی لیے میرے محبوب نے محبوب کائنات انعد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما انا افضلوی یو نبلی کہ عرفات کے دن میں نے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے جو عرفات میں وظیفہ پڑھا وہ یہی تھا لا الہ الا وہ دہولا شریق لہو له, له, له الملک و لہ الحم یو ہی وہ امید وہ آل شری اسی طرح سارے قرآن باغ میں آپ دیکھیں کہ اللہ حکم اِلَا واحد اسی طرح قرآن باغ میں دیکھیں کہ مومن کی صفت ہی یہ ہے اللہ اللہ اللہ تعم جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں سمجھتے اور نہ مانتے ہیں نہ شریک بناتے ہیں لیکن مشرقین یہود اور نصارا جو تھے ان کے اتنے فتنے تھے نوز بلّہ وہ کہتے اس اللہ کا نصب بھی آنگ یعنی کس کا بیٹا ہے اس کا باپ کون ہے اس کا خاندان کیسے ہے چونکہ ان کے تو عقیدے تھے یہود اور نصارا کا بھی یہی عقیدہ تھا یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور نصارہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں پھر تھے بعض کہتے تھے بیٹا ہے بعض کہتے خود خدا ہے ان اللہ هو حکن ابن مریم اور بات کہتے تھے سال سو سراسا ہے اور مشرقین کہتے تھے کہ جتنے فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی لڑکیاں ہیں اسی لیے تو ہمیں نظر نہیں آتے نا اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں لڑکیاں جو ہیں تو اسی لیے اللہ نے ایک ایسی جام مان کابل صورت نادر فرمائی کہ کفار و مشرقین کے سارے اعتراض کا ایک ہی جواب لیکن دشمن تو باز نہیں آتا ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا ہے آپ نے بالکل امان دے دی کہ من دخل المسجد الحرام فل امان جو مسجد میں داخل ہو گیا امان من دخل دار دب سفیا فل امان جو ابھی سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا امان من الک سلاحا جس نے ہتھیار ڈال دیے امان من اغلق ابابہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا امان عورت کے لیے امان بچوں کے لیے امان بوڑھوں کے لیے امان امان امان, امان, امان لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ یہ پندرہ آدمی ایسے ہیں اگر یہ کابے کے خلاف کے نیچے بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کے لیے امان نہیں ہے اے نوازو کتلو تختی ان کو قتل کیا جائے وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اسلام کے خلاف اور میرے آکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اللہ کے قرآن کے خلاف ایسی ایسی باتیں کی تھیں کہ جو ناطاب نے برداشت تھیں ان میں ایک عبداللہ ابن ابھی سرا صاحب ابن ابی سرا بھی تھے جو مسلمان ہو گیا حضور پاک نے اس کو کاتب الغای بنا دیا لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بد وقت جو ہے مرتد ہو گیا اسلام سے نکل گیا اور نعوذ باللہ وہ آگے کافروں کو کہتا تھا کہ اللہ کے نبی پہ جو قرآن آتا ہے وہ تو میں بناتا تھا میں لکھتا تھا وہی تھوڑی آتی تھی تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کو بھی پناہ نہیں دینی چاہیے اور اسی طرح حضور باغ نے فرمایا کہ وحشی جو ہے جو قاتل ہے سیدنا حمزہ کا اگر وہ مل جائے تو اس کے لیے بھی امان نہیں اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ عبداللہ ابن سادہ سرا جو تھا یہ تو بھاگ گیا اور حضرت عثمان کی پناہ میں آ گیا اور اس نے پھر حضرت عثمان سے کہا کہ میری سفارش کرو آپ نے فرمایا میں سفارش تو نہیں کرتا بس میں نے تمہیں پناہ دے دیا کہ دیکھو جو تمہارا مقدر ہوگا اور ویشی جو تھا یہ بھاگ گیا یہ مرکزی سے بھاگ گیا انہیں ان سے بھی بھاگ لیا دور کہیں بستیوں میں چلا گیا وہاں ایک دن اپنے ساتھیوں کو ملا تو کہنے لگا کہ بھائی میرے دل میں اسلام کی حقانیت جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن میرے گناہ ایسے ہیں کہ مجھے امید نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے ایک صحابی نے قرآن کی یہ آیات مبارک پڑھی کہ يَفْعَلْ اف الالا ساما اللہ نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور کسی کا نہ حق قتل نہ کرے زنا نہ کرے جس نے یہ چیزیں کی اس نے بہت بڑے گناہ کو ہاتھ ڈالا ہے ہلاک ہوگا تو وہ ہی رونے لگ گیا اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں مشرق تو اب بھی ہوں اور میں نے قتل بھی کیا ہے اور قتل بھی سہی اللہ تعالیٰ نو کا اور میں ظانی بھی ہوں دنا بھی کرتا رہا تو اب میرا کیا ہوگا اسلام بھی لے آؤں تو کیا فائدہ ہوگا مجھے مجھے تو اسلام لانے کے بعد بھی جہنم جی ملے گی تو پھر فائدہ کیا رہا کچھ عرصے کے بعد جب ہی اگلی آیت آئی اللہ منتا بنیر فایو بد دئی آتی ہسنا اللہ نے فرمایا مگر جو لوگ توبہ کر لیں ایمان لے آئیں اور امن صالح کریں اللہ تعالی ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالیں گے تو پھر لوگوں نے کہا ویشی سے کہ بھائی اب تو آگے آئے کہنے لگا بھائی بات ٹھیک ہے لیکن یہ امن و امین و سوامی کی بھی تو قائد ہے نا کہ عمل پھر ہمیشہ اچھے کرتے رہے اور مجھے امید نہیں کہ میں عمل اچھے کروں میری تو برے عمل پہ عادت ہے تو میں نہیں بچ سکتا اس آیت میں بھی میرے لیے معافی کی گنجائش نہیں رکھتا تو جب جہنم میں ہی جانا ہے تو بھائی اسلام لانے کا کیا فائدہ ہوگا کچھ عرصے کے بعد ایک اور دوست نے اسے کہا کہ ویشی اب تو ایک اللہ نے قرآن میں آئے دتائی ہے تمہارا کام بن جائے گا اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان اللہ یگ فروش ری یگو فرو نظال اللہ صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا جو شرک پہ مرے گا وہ جہنم میں اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کو چاہے معاف کر دے انہوں نے کہا جب تم شرک سے توبہ کر لو گے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو بخش تو ہو گئی کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ یہاں بھی تو شرط ہے نا استثناء ہے اللہ معیشہ جس کو اللہ چاہے تو اللہ حمزہ کے قاتل کو کیسے بخشنا چاہے گا جس نے سیدنا حمزہ کو قتل کیا ہو اس کو اللہ کیسے بخشیں گے مجھے بخشش کا راستہ نہیں ملتا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا دیکھیں کافر ہیں مشرق ہیں دشمنان اسلام ہیں لیکن قرآن سمجھتے ہیں عربی زبان جانتے ہیں قرآن سمجھ رہے ہیں ہمارے اندر مشکل یہی یہ ہے کہ ہم نوازی بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ روزے دار بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن چونکہ زبان بھی عربی نہیں اور قرآن سیکھنے کی ہم نے کوشش بھی نہیں کی اسے کوئی پتہ نہیں کہ کی امام کیا پڑھ رہا ہے کیا نواز پڑی ہے کیا صورت پڑی ہے کیوں امام کو رونا آ کس آیت پہ رونا آیا وعید پہ آیا یا وعد پہ آیا ہے پتا ہی نہیں تو اس کے بعد جو ہے جب یہ آیت کلیا نصرف لاتو رحمت اللہ ان اللہ یغفر جنوب جمی انفور اللہ نے فرمایا میرے مجنی میرے بندوں کو بتا دیں اپنے جانوں پہ ظلم کر چکے ہو تو میری رحمت سے نہ امید نہ ہو جائے میں سب گنا معاف کرنے کے لیے تیار تم آؤ تو صحیح میرے دروازے پہ تم تابو تو کرو رجیو تو کرو ہم تو بخشنے کے لیے تیار ہیں تو ایک دوست نے آگے وحشی کوئی آیت سنائی کہنے لگا اب معلوم ہوتا ہے میرا کام بن جائے گا کیوں اللہ نے وعدہ کر بھی ہے سارے گناہ بخشنے تو وحشی بہرحال آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور کہنے لگا یا رسول اللہ اسدیات کا یا رسول اللہ حضور ہاتھ دیں اور میں اسلام لانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تم وحشی ہو وہ حرف انہوں نے کہا یا رسول اب میں تم نے حضرت حملہ کو قتل کیا تھا تو ہی نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ان اللہ بیدی ولم یو ہندی کیسی بات کی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اللہ نے میرے ہاتھوں سے اس کو شان بخشی کہ میں نے قتل کیا وہ تو شہادت کا مرتبہ پا گیا نا وہ تو اس عظیم مرتبے پہ پہنچا اور میں بچ گیا اگر میں اس کے ہاتھوں سے قتل ہوتا تو میں تو ذلت کی انتہا میں کر جاتا پھر میرے لیے تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا میں تو جہنم میں جاتا تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام پڑھا دیا کلم پڑھا دیا اور فرما دیا کہ ویشی ال اسلام یہ تبل ہو جب آدمی اسلام نہیں آتا ہے تو اس سے جو پہلے گناہ ہے اللہ سارے معاف کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام لانے کے بعد کہا کہ دیکھو محشیب میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں اب تم مسلمان ہو اب تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو لیکن جب مجھے تمہاری شکل نظر آتی ہے نا تو اپنے چچا کی وہ وحشت ناگ شہادت جو ہے مجھے یاد آتی ہے کہ چونکہ اس نے صرف شہید نہیں کیا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا اور سینہ چاک کر کے باقاعدہ آپ کا کلیجہ بھی نکالا گیا چونکہ ہند زو جدابی سفیان نے اس کو معبور کیا تھا تو حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے سیدنا نہ کی وہ کیفیت جو تھی نا میرے سامنے وہ آ جاتی ہے تو اگر تم میرے سامنے نہ آیا کرو تھوڑا دور بیٹھ جایا کرو جہاں میری نظر نہ پڑے تم پر تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی مطلب اب تم مسلمان ہو تو وحشی نے کہا کہ بہت اچھا یا رسول اللہ اگر میرے دیکھنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اب آپ کے سامنے کبھی نہیں ہوں تو پھر جتنا دن رات دور کسی جگہ بیٹھتا تھا جہاں حضور پاک کی نظر نہ پڑے اور اس کے بعد وہ چلا گیا اللہ کی شان دیکھیں کہ زمانہ تھا حضرت سیدنا ابھی بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے زمانے میں مسین امداد عبد القزاب اس جھوٹے نبی کے ساتھ مقابلہ ہوا اسلام کی فوج کا ستر ہزار کی فوج اس زمانے میں تھی مسین رحمد عبد القزاب کی یہ خیال لگی ہے تو جھوٹوں جھوٹے ہوتے ہیں ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے ان کے لوگ ماننے والے بھی ان کو مل جاتے ہیں اب پوری دنیا میں دیکھ لو قادیانی کو ماننے والے نہیں مل گئے کتنے غریب ملک ہیں جہاں قادیا نہیں انہیں ڈیلا ڈالا ہوا ہے ان کے لیے ہسپتالے ہیں وظیفے ہیں روٹی ہے تنخواہ ہے وہ بےچارے قادیانی نہیں ہو جاتے ہیں. تو جب مسلمانوں کا لشکر بالکل آمنے سامنے کھڑے تھے مسلمان کا لشکر ایک طرف تھا مسلمانوں کا لشکر ایک طرف تھا تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک گھوڑے سوال گھوڑے پہ آ رہا ہے اور گھوڑا بھی شاندار ہے اور وہ ایسے آ رہا ہے کہ جیسے گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ کون ہے کہاں سے آ رہا ہے کدھر جائے گا اس کا کیا ارادہ ہے کہتے ہیں ہم ابھی اسی طرح سوچ رہے تھے کہ وہ آیا اور دونوں لشکروں کے درمیان میں اپنا گھوڑا ڈالا اس نے ڈاٹا باندھا ہوا تھا اور ہاتھ میں اس کے نیزا تھا وہ نیزا جو ہے اس نے مست القذاب کے ناف کے نیچے جو ہے نیزا مارا وہی ایک نیزا جو تھا اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہو گیا اور اندر نکل گیا اور اتنا بڑا سراپ ہو گیا تو اب جناب یہ ہے کہ اس سوار نے وہ ڈاٹا کھولا اور کہا فض دو رب القعبہ آج میں کامیاب ہو گیا مجھے ربد کعبہ کی قسم ہے قتل تو جاہلیت الاسلام میں نے زمانہ جاہلیت میں اسلام کا سب سے اچھے بندے کو قتل کیا تھا زمانۂ آج زمانۂ اسلام میں میں نے سب سے برے آدمی کو قتل کیا ہے اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ حضور پاک کے سامنے جا سکوں تو پھر صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہچانا کی ہے تو بھاشی ہے تو اللہ نے اسی ہاتھوں پہ اور اندازہ کریں کہ واشی کہتا ہے کہ وہ نیزہ جس سے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہی میں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا اور آج بھی میں نے وہی نیزہ استعمال کیا اور حضور کے دشمن کو جھوٹے نبی کے دعوے کرنے والے کو میں نے مارا اور اس کی موت کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنا دیا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ بس کلمہ پڑھنے سے انقلاب آ جا دیکھو ساری دنیا میں انقلاب آئے ہیں روس میں بھی انقلاب آیا فرانس میں بھی انقلاب آیا اور ممالک میں بھی انقلاب آئے تو وہ انقلاب جو تھے نا یاد رکھو کہیں معاشی انقلاب تھا کہیں یہ سوشلزم کا اور اس کے بعد کمیونزم کے انقلابات تھے اصل انقلاب تو میں نے بدنی پاگ لائے ہیں کہ جس نے سب سے لے کر پاؤں تک کایا ہی پلٹ دیا یعنی وہ لوگ جو اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ دوسروں کی بچیوں کے محافظ بن گئے دوسروں کی بچیوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے اور جو لوگ جو ہیں قتل اور شراب اور زنا میں جتے ہوئے تھے پھر ساری زندگی کبھی نہ قتل نہیں کیا کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کبھی زنا کے قریب نہیں گئے تصور بھی نہیں کر سکتے ہر چیز چھوڑ دی یہ انقلاب تھا کہ جب آدمی میں انقلاب آئے تو سر سے لے کر پاؤں تک عقیدہ بھی بدل جائے امال بھی بدل جائے سیرت بھی بدل جائے سورت بھی بدل جائے یہ انقلاب اگر نصیب ہوا ہے تو صرف حضور پاک پر اللہ کے قرآن کی برکت سے کہ جس نے قرآن پڑھا پھر انقلاب آ گیا اب دیکھیں کتنی مختصر سورت ہے اور کتنی شان ہے کہ ایک دفعہ پڑھو تو سلسل قرآن کا ثواب مل جائے اور تین دفعہ پڑھو تو گویا پھر قرآن کا ثواب مل جائے اور اسی طرح انشاءاللہ ابھی حدیث آئے گی ہم پڑھیں گے کہ یہ سورت مبارک جو ہے اس کو پڑھ کر یا اگر حدیث میں جو لفظ ہے کہ اللہ اشید کا انت اللہ اللہ یہ پڑھ کے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اس لیے بعض الما فرماتی ہے کہ اسی میں اسم میں آزم ہے اس لیے جب وہ دعا مانگتے ہیں اس کے پڑھنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبولیت بخشتے ہیں اور اس صورت کے پڑھنے سے انقلاب آتا ہے اچھا بعض بزرگوں نے اپنے تجارب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی نافرمان ہے یا بیوی بی نافرمان ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت کے اندر سورت فاتحہ کے بعد تین دفعہ کل ہو, ہو آدھی یہ سورت پڑے اور جب نماز ختم کر لے تو اس وقت ایک سو دفعہ یہ پوری سورت پڑے پوری سورج جو ہے کلو اللہ وحد اللہ سب ادلب کل لطب کو کسبی سے یہ ہاتھ میں گنتا جائے جب سو پورا ہو جائے تو نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہ گیارہ دفعہ درود پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس بیٹے کی جو نافرمان ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے بہن ہے بیوی ہے جو بھی ہے اس کے لیے دعا مانگے تو انہیں فرمایا کہ تین دن اور پھر اگر تین دن میں کام نہ ہو تو سات دن اور سات دن میں کام نہ ہو تو گیارہ دن کے اندر یقینی طور پر اللہ اس کو بدل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں کہ وہ نافرمانی فرمانی سے فرما بدار بن جاتا ہے تو یہ انہوں نے کیونکہ اللہ کے قرآن لازمی باد ایمان ہے کہ اللہ کا قرآن شفا ہے اور نزل بج القرآنما ہوا شفا اسی لیے صورت فاتحہ پڑھ کے دم کرتے تھے صحابہ کے رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طرح صورت محبت تین پڑھ کے دم کرتے تھے تو اب شک کا بھی اضا کے اللہ کے قرآن میں اللہ کے کلام میں جو اثرات و برکات ہیں وہ کسی چیز میں نہیں ہیں یعنی دو رکعت رواج پڑے ہر رکعت میں تین دفعہ یہ سورت پڑے اور سلام پھیرنے کے بعد سو دفعہ صورت پڑے دروش پڑے اور دعا مانگے کوئی مشکل نہیں اچھا دن ہو تو کوئی حالت نہیں رات ہو تو کوئی حرج. یعنی اس کو جب موقع بھی نہیں پڑنے کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ ہر حال میں رات کو پڑھنا ہے یا ہر حال میں تحجت میں پڑھ اللہ کا قرآن ہے اور ویسے بھی قرآن میں یہی کہتا ہے کہ وسطین بے صبر اگر کوئی مصیبت آ جائے صبر بھی کرو اور نماز سے مدد پکڑو اسی لیے جب بڑی بڑی مصیبتیں آتی تھیں مثلاً چاند گرہن ہو گیا سورج گرہن ہو گیا بارشیں بند ہو گئیں تو فور حضور نماز کا حکم دیتے تھے اور نماز کھڑی ہو جاتی تھی تو نماز ایک ایسی نعمت ہے اور پھر نماز میں جب وہ سورت میں اخلاص پڑتا ہے تو اس کے اپنے برکات و سبرات ہیں تو اس لیے علماء نے اپنے اپنے تجارب میں اپنے اپنے مجربات میں لکھا ہے کہ ہم نے جب بھی اس پہ عمل کیا ہے تو اللہ پاک نے کامیاب فرمایا اعلم